فہ میرا بسم اللہ آرے, بسم اللہ کچھ میں کجاتوں کچھ میں کجا تو کرم ہے یہ تیرا بسم اللہ آرے, بسم اللہ رے اللہ کرم اللہ شمس اللہ نور اللہ عین اللہ وج اللہ پوری اللہ، اللہ، اول ہے تو بہلال سا بھی مجھ کو کہہ دیوانا جو کہہ دیوانہ میسم کی طرح ہو میرا انداز ملنگا زائی آری آری زائی بڑے حضرت پتھر پہ دین کا گائے گا وسی میرا میرا للکار کے مرہب کو پچھاڑے گا میرا چھائے گوسی میرا یہ شیر خدا میرا ہے بھائی میرا خیبر میں محمد نے کہا سدا سن کے یہ بول اٹھے سبھی کے سر پاروں کے سارے شاہ شری قتم پیر طریقتم حق با حقیقتم دم حمدم آلی آلی دم <سؤال> علی علی علی علی سے سجا دیتے ہیں لال قلندے لال قلندر آواز سگا ہم نہ ند اس کے گدارا علی علی علی علی اس رنگ فقیر نے اسے لال بنایا ہے ہی دھمالوں نے تو یہ سندھ بچایا ہے سندھ بچایا ہے نوبت کی صدا ہے جگہ جگہ دیتا ہے قلم در یہ صدا کعبے میں آیا ہے دل میں سمایا ہے علی ہے مولا ہمارا ہے آخر ہے باطن ہے ظاہر ہے سب کا یہی ہے سہارا کار آیا مدد کو وہ خبر ہو خندق ہو جس نے جہاں بھی پکارا سم ہو کمبر ہو دادو گزر ہو چکا ہے بس یہی نارا سجاد لکھے کیا اسے ادراک نہیں مولا ادراک, ادراک نہیں مولا مالا تمہ فلک علی کا پیغام نہ ہوئی تھی علی دادا نہ دھی نہ چھوڑی تھی علی ہاتھ کی سباسن بھی نہ بولی تھی علی سچ یہ ہے کہ آف کا بھی موجود علی ہے میں آج کے پردے میں بھی موجود علی ہے علی